مسئلہ یہ ہے خدانا خاص کا وہاں کسی سنی بھائی کا انتقال ہو جائے خدانا خاص کا وہ نماز پڑھا ہے اس کے نماز پڑھانے کے بعد میں اگر آپ کہیں قبرستان گئے ٹھیک ہے نا قبرستان میں تو سب جاتے جب لوگ نکلنے لگے تو اس کی قبر پر قبلارو ہو کر کہ اس کے اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں تاکہ مرحوم کو نماز جنازہ کا شرف حاصل ہو جائے دیکھیے جس کو معلوم ہے اس کو تو معلوم ہونا چاہیے جیسے نہیں معلوم ہے تو اللہ بہتر فرمائپ کیا کر جائیں معلوم نہیں جمال جمال بھائی ہم تو اتنے بڑے بڑے جلسوں میں یہ کہہ چکے کتابیں چھپ چکی پرچے چھپ چکے رسالوں میں مضامین آئے اب اتنے پر بھی اگر لوگ نہ مانے تو پھر مرنے والا جی ہاں بھائی میں نے تو آپ کو اس کا حل بتایا ہے نا کہ تاکہ اس جنازہ ہو جائے بھی پاکستان میں کسی میت کو آپ دفن کر دیں بات کو پتا لگا کہ مولانا کا وضو نہیں تھا یا کچھ ایسے آوار ایک تکبیر کہنا بھول گیا نماز جنازہ نہیں ہوئی ایسی صورت میں ہمارے امام اعظم ابو ہنی اللہ ال کا فتویٰ یہ ہے کہ مرنے کے تین دن کے اندر اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے تاکہ لوگ گناہ سے بچ جائیں اور نماز جنازہ کا ثواب جو ہے وہ میت کو حاصل اور کوئی صاحب نئی بات پوچھیں